F needsHo! Take his daughter's help with them, G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 شرم نہیں آتی تم نمازیں پڑھتے ہیں ان لینوں کے پیچھے نظر تول فلماتے ہیں فاضر ہو وعتذلوهم سے الگ ہو جاؤ فاضروهم درو بچوں ان سے پچو وعتذلوهم آگے کیوں فرمایا تاکہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ صرف دل میں رکھنا ہے ان سے نا جی ویسے اوپر اوپر ساتھ جس میں ظاہری میل ملاپن ملاوں سے رکھیں وعتذلوهم الگ تلگ ہو جاؤ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 ایک سو؟, <تصالح> ایک سو ایک سو, ایک سو, ایک سو, ایک سو, ایک سو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 دین بیچ دے نہیں علاقے جو صلی علیہم طہرل سمائے ای علماء نے آسمان دے پرندے بھی ندھتے ضرور پڑھ دینے جنہی <تصفح> دعا مگ نے اور سمندر دیاں مچھلیاں تے زمین تے چوپائے تے کرامن کاتبین دوسرا عالمیں جنو اللہ علم دیتا ہے لوکن دستا نہیں بخل کرتا ہے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 اللہ خبر ڈال میں چھپیا پہ لوک کو ایک سو بات بات کرا چاہیے ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی لکھے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 مال مال اللہ تالا کام کیمتہان آیا آدمال لگ امتحان سی آسملہ فرا پھر س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 تمیں لگی یار ہاں پتر اکیلے نہیں چترپولا جڑا ساڈا کھڑا اے نو وی ذرا اے نال چار دتے بھائیوں دے 1 روپے ایدرو دساں ہووے او کچے دے والے جی کٹھے کر کے میرا کول کٹھے جتے جی سنوارتا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 دو تیر وات اترتمس کی الوالا ما او رسول و منا اور رسل عالم يخالط السلطان و يدخل الدنيا دنیا جڑن اوتے بھی بادشاہ نال مل جو خالتمالتے بادشاہ نال رل ملنا جان رل مل دا مطلب ای ہے نا انہاں دی گلاں ہے جنہاں دے کماں چ عمروں يدخل الدنيا لوکا دنیا جڑن بڑن ہائے دنیا دے پچھاں اتے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 تقریباً چالی تو ابھی ہر فیصلہ کیا حدیث حسن اللہ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 نے سرکار بھی بھی مول سارے لکھا گریلر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 قلوب کا تو دے والے نے. بایدنے بایدنے بایدنے بایدنے بایدنے بایدنے والے پتر بوکد کولی بولتا بندے ڈاکٹر ٹین فلان جدید صاحب فلانے صاحب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 تو مصبرنا لوی دلت کا اوڑے کی مطلب بادو کھول گے زبان تو بڑے مچھے اخلاق کرے گے گئے لیکن دلت نفرت ہو لوگ لوگا نکلا تاں کر کے ہاتھ ملانا ہمیں گوارا اے میں موڑ بھی کہ نہیں ہاتھ ملانا دے دون لگ بندے نے فرمایا ان کو کہہ دے اے نبی مجھے دھوکہ دیتے ہو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 یخرو جو گے آخر زمانے ایسے ایسے لوگ نکلنگ دنیا بدینے دنیا کمائیں گے دین کے <تصفح> <جلود> من <الزینے> <تصفح> لوگ واسطے، کپڑے درویش والے بابا آ گیا ہو گئے وہی گل شہد تو زبانہ میٹیا دل قلوب بدیا اس حدیث کے اندر دل بگیا والے ہونگے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 پچھے اللہ اکبر پیچھے اللہ علم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 دنیا ہی کمانا لَمْ فل فرمایا جنت خوشبو نہیں پاوے گا ویچ جانا بے دور دی دیکھو میرے خیال کتے سور ملا کیڑا کفر برائی ہے جے دے تشریق نہیں ہویا کرے ماں دے کہ تو دی سلا کو امتی میری امت دی ہلاکت عالم الفاجر و عابد الجاہل اے بدکار ملہ عالم تے جاہل عبادت گزار اے پی بار ہن تو صحیح عبادت گزاری کونی کوئی نہیں لفظاں دے جاہل تے جتے رہے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 اور تھے کی بات، فرد کی بات ہے جہاں پر بھی ملے کیا <تصفح> جو آس... آسان پڑی نرم جی. دیا قسم پہ <tell> دوسری غزل تشبیب دوسری انہاں بنائی لیکن بندی دی وہ تشبیب جڑی او تمد ہی ہے خاص قسم کی تمد جس کے اندر شباب و کباب کا ذکر ہو ساتھ تو وہ کیا بن جاتی ہے تشبیب بن جاتی ہے تے غزل تو اتھے میظان کے میں اقبال نے ایک فارسی جو غزل سنائی ایک تے غزل ہوندی ہے جے دے اندر عشق مشوقی دی گلاں ہوندی ہیں تے بہت سنک جمال دی گلاں ہوندی ہیں